سل حدیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے میٹے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدریسن کے ناظرین اب ایک واقعہ حدیث سے آپ کو سنانا ہے اور اس واقعے سے کچھ سبق بھی حاصل کرنا ہے کچھ مدلی پھول بھی ہم اپنے دل کے مدلی گلدستے میں سجائیں گے آج بھی جو واقعہ ہم نے آپ کو سنانا ہے وہ بخاری شریف سے جی ہادی سے پاک کی مستنت ترین کتاب سے یہ واقعہ سنانا ہے اور یہ واقعہ اتنا خوبصورت اور ایمان افروز ہے شاید آپ نے بھی کئی بار سنا ہوگا میں نے بھی کئی بار سنا ہے کئی بار بیان کیا ہے مگر دل کی بات کہوں جب جب بیان کیا ہے جب جب سنا ہے ایک نیا سرور محسوس ہوا ہے اور وجہ پتہ کیا ہے بات محبوب کی ہے بات اس کی ہے جس سے ہمیں والہانہ پیار ہے اور جب محبوب کا تذکرہ محبوب کی شان جس سے محبت ہو اس کی اس کی فضائل بیان ہوں تو چاہنے والے کا دل جھوب ہی جاتا ہے اب، اب پہنچ گئے ہوں گے جی ہاں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت میرے آقا کے ایک شاندار موجزے کا تذکرہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کے زمانے میں ایک سال قحط پڑ گیا اس وقت نبی پاک علیہ السلام جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہوا اور ارض کی یا رسول اللہ حل المال مالو جال عیال پد لنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے مال تباہ ہو گئے اہل و ایال بھوکے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ ازب بدل سے ہمارے لیے دعا فرمائے ذرا غور کیجئے بارش نہیں ہو رہی کہت آیا ہوا ہے پھر بھی صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ سلاط والسلام کے دربار میں جایا جائے, یہاں سے مسئلہ حل ہو جائے گا امام عشکو محبت حضرت لکھتے ہیں نا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نبی پاک علیہ سلاطلام نے کیا کیا ذرا سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی فریاد سنی اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اچھا راوی جو حدیث کی روایت کر رہے ہیں کہتے آسمان پر بادل کا چھوٹا ٹکڑا بھی نہیں تھا کلین اسکائی تھا بالکل دور دور تک بادل کا نام و نشان نہیں تھا کہہ رہے تھے وہ راوی کہتے ہیں کسم ہے اس, ز... ز... اس ذات کی قسم ہے ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے نبی پاک علیہ السلاط والسلام نے ابھی دعا سے اپنے ہاتھ بھی نیچے نہیں کیے تھے کہ پہاڑوں کی طرف سے بادل اٹھا اور نبی پاک ابھی ممبر پر ہی تھے کہ میں نے بارش کا پانی نبی پاک علیہ السلاط والسلام کی داڑھی سے ٹپکتے ہوئے دیکھا اللہ اللہ اللہ ذرا غور کیجیے کہ بارش کا نام و نشان نہیں بادل نہیں اور نبی پاک نے بھی دعا ختم نہیں کی کہ گنگور گٹائیں آتی ہیں بارش برستی ہے اور ایسی برستی ہے کہ پیارے آکا کی گاڑی مبارک سے بھی بارش کے قطرے ٹپک رہے ہیں اب کیا ہوا اس روز پورا دن بارش ہوتی رہی دوسرے دن بھی ہوتی رہی تیسرے دن بھی لگاتار بارش ہوتی رہی اور یہاں تک کہ اگلا جمعہ آ گیا اگلے جمعہ کے دن تک کنٹینیو مسلسل بارش ہوتی رہی پھر وہی دیہاتمع کا وہی خطبہ وہی منظر ہے ایک ہفتہ پہلے کہت ہے اور آج مدینے میں جل تھل ہے وہی دیہاتی یا کوئی اور صحابی عرض کرتے ہیں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے کھڑے ہو کرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارش کی کثرت سے مکانات گر گئے مال مویشی ڈوب گئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی سے ہمارے حق میں دعا فرمائیے ذرا غور کیجئے بارش برسانی ہے تو بھی آقا کے در پر آتے ہیں رکوانی ہے تب بھی نبی پاک کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی ذرا غور سے سنیے گا بٹھے اسلامی بھائیوں دعا سے بارش کا برس جانا یہ بھی میرے نبی پاک علیہ وسلام کی دعا کا کمال بارش کا رک جانا یہ بھی بڑی بات ہے مگر اب جو دعا کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتھارٹی بتاتی ہے یہ نبی پاک کا یو سمجھیے کہ کس طرح آسمانوں پر تصرف ہے اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے میرے آقا دعا کرتے ہیں اللہ ہوا لینا ولا علینا یعنی اس دعا کا مطلب یہ تھا اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہم پر نہ برسا یعنی مدینہ پاک کے اطراف میں بارش برستی رہے مدینہ منورہ شہر پر نہ برسے تاکہ آس پاس کے کھیت اور کھلیاں جو ہیں کنویں اور نہرے وہ سیراب ہوتی رہیں مگر شہر مدینہ میں جو رہنے والے ہیں انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو راوی کہتے ہیں کہ اب پیارے آقا نے اس دعا کے بعد اپنا ہاتھ اٹھایا جس طرف میرے آقا انگلی اٹھاتے گئے اپنا مبارک ہاتھ اٹھاتے گئے اشارہ فرماتے گئے بادل پھٹتا گیا اور مدینہ حوص کی مانند ہو گیا یعنی مدینہ منورہ کے اوپر آسمان کلیئر ہو گیا لیکن برابر میں آس پاس جو وادیاں تھیں وادی کینات کے بارے میں آتا ہے وہاں ایک ماہ تک بارش ہوتی رہی بارش ہوتی رہی وہ وادیاں بہتی رہی جو بھی مدینہ منورہ کے باہر سے آتا کسرت سے بارش ہونے کی خبر دیتا کہ باہر بارش ہو رہی ہے مدینہ منورہ میں بارش نہ ہوئی بلکہ مدینہ منورہ اب یو سمجھے کہ اس کی سیکیورٹی کے لیے پیارے آقا علیہ سلاط السلام نے دعا جو فرما دی تھی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں بہت ساری باتیں حدیس کے تحت بیان کی جا سکتی ہیں یاد رہے یہ وہی حدیث پاک ہے یہ وہی خوبصورت واقعہ ہے جس کی طرف امام اہل سنت بڑے پیارے انداز میں اشارہ کر کے عرض کرتے ہیں کہ یہ انہی ہاتھوں کا صدقہ نبی پاک سے مانگتے ہیں آئیے ہم بھی سہری کا وقت ہے اس وقت قبولیت کی گھڑیاں ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ اصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ان ہاتھوں کا صدقہ نصیب ہو جائے کیا خوبصورت التجا ہے اعلیٰ آل حضرت لکھتے ہیں جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل کر دیئے جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل کر دیئے صدقہ کا ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے آقا ہمیں بھی ان ہاتھوں کا صدقہ دے دیں آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے تو جل تھل بھر کے رکھ دیا تھا ہمیں بھی کچھ ان بارش نور کے قطرے نصیب ہو جائیں اور میرے بیچ اسلامی بھائیوں یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا فرمائیں تو بادل کا ایک ٹکڑا نہ ہو بادل بھی آ جائیں بارش بھی برستا شروع ہو جائے اور مسلسل برستی رہے گویا یہ کہا جا سکتا ہے اس کی زبان میں کہ बरसने کا حکم دیا گیا تھا ابھی رکنے کا حکم نہ ملا تھا اور پھر اگلے جمعے نبی یہ پاک پھر جب ہاتھ اٹھائیں تو بارش اس طرح روکے کہ جہاں جہاں روکنا چاہیں جس جس جگہ سے بادل ہٹانا چاہیں زمین پر کھڑے ہو کر بادلوں پر حکومت ہے میرے آقا علی صلاحت وسلام کی کیوں نہ ہو نبی پاک وہی ہمارے آکا ہیں کہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں تو دو ٹکڑے ہو جائے آکا دعا فرمائے تو سورج واپس پلٹ آئے کیا شاندار نبی پاک علیہ السلاط و السلام کی اتھارٹی ہے اللہ غنی اللہ کریم پیارے آقا علیہ السلاط وسلام سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے اور اس واقعے سے ایک اور درش بھی ملتا ہے اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں آپ بھی کسی مصیبت میں ہیں آپ بھی اپنی کسی مصیبت کی التجا کرنا چاہتے ہیں تو دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم وہ دربار ہے کہ جہاں مانگنے والا خالی نہیں لوٹایا جاتا سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج بھی ست کے دل سے التجا کی جائے تو وہاں سے ضرور کرم ہوتا ہے اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ انعیت ہم سب کو نصیب فرمائے شاعر لکھتا ہے نا یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے آج اس مبارک گھڑیوں میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پیارے آکا علی السلام کی نگاہ عنایت ہمیں بھی نصیب ہو انشاءاللہ کل ایک بار پھر ایک اور حدیث پاک ایک اور واقعہ لے کر حاضر ہوں گے اور کچھ اس سے بھی مدنی فول حاصل کریں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے سلو علی الحبیب صلی صل اللہ, صل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ